اللہ ہما آلت کی ایک میرے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطفی ایپیسوڈ ففٹی فائیو کر رہی المختوم ذاتر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے تین بازوں میں سے دو مضبوط کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا بازو وہ بدو تھے جو نجت کے صحرا میں قیمہ زن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلوں کے اندر نہ تھا اس لئے اہل مکہ اور باشندگان قیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت تشوار تھا لہذا ان کے حق میں صرف قوب زدہ کرنے والی تعدیبی کاروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھی چنانچہ ان بدوں پر روب اور دب دبا قائم کرنے کی در سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپہ مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدھوں کو پراغندہ کرنے کی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیبی حملہ فرمایا جو غزوِ ذات الرقا کے نام سے معروف ہے عام اہلِ مغازی نے اس غزوے کا تذکرہ چار ہجری میں کیا ہے لیکن امامِ بقاری نے اس کا زمانے وقوع سات ہجری میں بتایا ہے اور چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ شریع اور حضرت ابو حریرہ نے شرکت کی تھی لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ غزوہ قیبر کے بعد پیش آیا مہینہ غالباً ربی الاول کا تھا کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے پھر حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی میں قیبر پہنچے اور جب پہنچے تو قیبر فتح ہو چکا تھا اسی طرح حضرت ابو موسیٰ حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے جب قیبر فتح ہو چکا تھا لہذا غزب ذات الرقہ میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ قیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا اہل سیر نے اس غزلے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلان کی دو شاخوں بنی اور بنی محارب کے اجتماع کی قبر سن کر مدینے کا انتظام حضرت ذر یا حضرت عثمان بن عفان کے حوالے کیا اور چار سو یا سات سو کرام کی میت میں بلاد نجت کا رخ کیا پھر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مقام نقل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہ ہوئی البتہ آپ نے اس موقع پر سلاۃ القوف حالت جنگ والی نماز پڑھائی بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی پھر وہ پیچھے چلی گئی اور آپ نے دوسرے گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکتیں ہوئی اور قوم کی دو رکتیں صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ شری سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے ہم چھے آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے اس سے ہمارے قدم چھنی ہو گئے میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتڑے لپیٹے رہتے اسی لیے اس کا نام ذات الرقہ پڑ گیا کیونکہ ہم نے اس غذبے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے حضرت جاوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ایک نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرق نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک آرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ نے فرمایا میں سویا تھا اس نے میری تلوار سونت لی اتنے میں میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں نے کہا اللہ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطاب نہ کیا ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے یعنی احسان کیجئے آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا حضرت جاویر کا بیان ہے کہ اس اس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت میں ابو عوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورس بن تھا. ابن حجر کہتے کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا نام دعشور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا لیکن واقعی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ الگ الگ دو واقعات تھے جو دو الگ الگ قزبوں میں پیش آئے عالم اس غزبے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرق عورت کو گرفتار کر لیا اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد اندر ایک خون بہا کر رہے گا چنانچہ وہ رات کے وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دو آدمیوں یعنی آباد بن بشر اور عمار بن یاسر کو پہرے پر معمور کر رکھا تھا جس وقت وہ آیا حضرت آباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا تیسرا نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی پھر اپنے ساتھی کو جگایا ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ آپ نے مجھے جگہ کیوں نہ دیا انہوں نے کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا گبارہ نہ ہوا اسے کاٹ دوں سندل اعراب کو مروب اور قوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا ہم اس غزے کے بعد پیش آنے والے سرایہ کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی بلکہ ڈھیلے پڑھتے پڑھتے سپر انداز ہو گئے اور بلا کر اسلام قبول کر لیا حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ غزۂ ہنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے مال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ قندق میں مدینہ پر حملہ ور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غغا کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پالیا بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لئے سازگار ہو چکے تھے ساتھ ہجری کے چند سرائع اس قضوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال ساتھ ہجری تک مدینے میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرائع روانہ کیے بعض کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک سریع قدید سفر یہ رمی الاول ساتھ ہجری یہ سریا غالب بن عبداللہ لیسی کی کمان میں قدید کی جانب قبیلے بنی ملہو کی تعداد کے لیے روانہ کیا گیا وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سویت کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے انتخام کے لیے اس سرے کی روانگی عمل میں آئی اس سرئے نے رات میں چھاپہ مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈنگر ہانک لائے پیچھے سے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعقب کیا لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا نمبر دو سر جمادی الکر ساتھ ہجری اس کا ذکر شاہان عالم کے نام قطود کے باب گزر چکا ہے نمبر تین سری طربہ یہ سریا حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں روانہ کیا گیا ان کے ساتھ تیس آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے لیکن بنو ہوازن کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے نمبر چار سری اطراف فدق شاب ہجری یہ سریا حضرت بشیر بن کی قیادت میں تیس آدمیوں کے ہمراہ بنو مرح کی تعدید کے لیے روانہ کیا گیا حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لائے اور واپس ہو گئے رات میں دشمن نے آلیا مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی لیکن بلا اختر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے اور ان کا ہاتھ خالی ہو گیا اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے صرف بشیر زندہ بچے انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر لایا گیا اور وہ یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے اس کے بعد وہ مدینہ آئے نمبر پانچ سریے رمضان سات ہجری یہ سریا حضرت غالب بن عبد اللہ عسی کی قیادت میں بنو اوال اور بنو عبد بن سالبہ کی تعدیب کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ قبیل جوہنہ کی شاق حرقات کی تعدیب کے لیے رمانہ کیا گیا مسلمانوں کی تعداد 130 سو تیس تھی انہوں نے دشمن پر اکجائی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہاں کھلائے اسی سریعے میں حضرت عسامہ بن زید نے نوحیق بن مرداس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطا فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا نمبر چھے سریع قیبر شوال ساتھیری یہ سریع تیس سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں بھیجا گیا وجہ یہ تھی کہ اسیر یا بشیر بن زرام بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لئے جمع کر رہا تھا مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیبر کا گورنر بنا دیں گے اس کے تیس رفقہ سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمدہ کر لیا لیکن قرخراہ پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے تیس ساتھیوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے نمبر سات سر یمن و جبار جبارجری بنو اطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو ازرا کے علاقے کا نام ہے یہاں حضرت بشیر بن قاب انصاری کو تین سو مسلمانوں کی میت میں کیا گیا مقصود ایک بڑی جمیت کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ ور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے جب دشمن کو حضرت بشیر کی کی قبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا دو آدمی بھی قید کیے اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا نمبر آٹھ سری کعبہ اسے امام ابن قیم نے عمر قضاء سے قبل ساتری کے سرایہ میں شمار کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیل جشن بن ماویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو کو ساتھ لے کر آیا وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کیلئے جمع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت کو صرف دو آدمیوں کی ہمراہ روانہ فرمایا کہ اس کی قبر اور اس کا پتہ لے کر آئیں وہ سورج ڈوبنے کے وقت ان لوگوں کے پاس پہنچے ابو حضرت ایک جانب چھپ گئے اور ان کے دونوں ساتھی دوسری جانب چھپ گئے ان لوگوں کے چرواہے نے دھیر کر دی یہاں تک کہ شام کی سیاہی جاتی رہی چنانچہ ان کا رئیس تنہا اٹھا جب ابو حضرت کے پاس سے گزرا تو انہیں تیر مارا جدلی پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ کچھ بولے بغیر جا گرا ابو حضرت نے سر کاتا اور تکبیر کہتے ہوئے لشکر کی جانب دوڑ لگائی ان کے دونوں حضرات قزا امام حاکم کہتے ہیں یہ قبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قاعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا اپنے عمرہ کی قزا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ساتھ اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جمدمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا ذولہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدحری کے اندیشے کے سبب ہتھیار اور جنگو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے جب وادی پہنچے تو سارے اختیار یعنی ڈھال نیزے رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے بن قولی کی ماتحتی میں دو سو آدمی وہیں چھوڑ دیے اور سوار کا ہتھیار اور میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکے میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں ہمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کابے کی شمال میں واقع جبل کان پر جا بیٹھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرت کے بخار نے توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے تین چکر دوڑ کر لگائیں البتہ رکن یمانی اور حضر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کل ساتوں چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرقین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں مطلب یہ ہے کہ اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبے کہہ رہے تھے یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے طواف کیا مسلمانوں نے بھی طواف کیا اس وقت قدرت عبداللہ بن روا تلوار کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے کفار کے پوتوں کا یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے اے پروردگار میں ان کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو آج ہم اس کی پنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ گھوپڑی اپنی جگہ سے جھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن رواحہ تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شیر کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں رہنے دو رسول ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی صحیح کی اس وقت آپ کی حدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان اور مکہ کی ساری گلیاں قربان گاہ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا پھر وہی سرمنڈایا مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجز بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا کر لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تین روز قیام فرمایا دن صبح ہوئی تو حضرت علی کے پاس آ کر کہا اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیوں کہ مدت گزر چکی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل آئے اور مقام سرسنو ترکر قیام فرمایا مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ کی صاحب زادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آگئیں انہیں حضرت علی نے لے لیا اس کے بعد حضرت علی حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا ہر ایک ندئی تھا وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی اسی عمرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارس آمریہ سے شادی کی اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن عبی طالب کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سومت دیا کیونکہ حضرت میمنا کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی حضرت عباس نے حضرت کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمنا کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں چنانچہ آپ صرف پہنچے تو آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئی اس عمرہ کا نام عمر قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ ہدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا یا اس لیے کہ یہ ہدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا اور اس طرح مصالحت کو عربی میں قضا اور مقادہ کہتے ہیں اس دوسری وجہ کو محققین نے راجح قرار دیا ہے نیز اس عمرہ کو چار نام سے یاد کیا جاتا ہے عمر قضا عمر قضیہ عمر, عمر, عمر, عمر قصاص اور عمر نمبر ایک سری ابو ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو الجا زخمی ہو گئے دو سو کے ہمراہ فدق کے اطراف محرط بشیر بن ساتا کی, کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے نمبر تین سریعہ ذات التلہ ربیو الاول آٹھ ہجری اس سریعہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قدا نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے قاب بن عمیر کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ اکرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا صحابہ اکرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے صحابہ کو تیروں سے چھننی کر کے سب کو شہید کر ڈالا صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتلین کے درمیان سے اٹھا لیا گیا نمبر چار سریع ذات الارق ربی الاول آٹھ ہجری اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی اس لیے پچیس آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجا بن وہب اسدی کو ان کی جانب روانہ کیا گیا یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی اللہ